أعوذ بالله من اور ان سے سوال کار پوچھ اس بستی کے بارے میں جو پانی کے کنارے تھی سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے یا مو سے پانی, پانی سے منہ باہر نکالنے والی بن کے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے بارہ دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو جب ہفتے بارہ دن ہوتا تو مچھلیاں منہ سے اپنا سمندر سے پانی سے منہ اوپر کو نکالتی اچھل اچھل کے ان کو دکھاتی منہ چڑھاتی ان کا اور اس کے بعد اتوار سے لے کے جمعہ تک مچھلیاں ان کے قریب ہی نہیں آتی تھیں تو پھر انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا کہ ہفتے والے دن چونکہ مچھلیاں پانی کے اوپر ہوتی ہیں تو پکڑنا منع ہے ہفتے والے دن کی چھٹی ہے انہوں نے حوض بنا لیے مچھلیاں پانی کے ساتھ حوضوں میں آ جاتی ہیں شام کو ان کا راستہ بند کر دیتے حوضوں کا اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی وزن شدیدہ اور جب ان میں سے ایک گرو نے کہا تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو اللہ ان کو ہلاک کرنے والا یا ان کو عذاب سخت عذاب دینے والا ہے قالو ماضرتن العبم ولا الحمت تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے غلر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں فلمانسو معذوق کی روبی ہی انجین لدین علیس تو جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے وہ الَّذِينَ اللہ بِعَذَابٍ دلم و بذاب ب اور ان لوگوں کو ہم نے سخت برا عذاب دیا برے عذاب کے ساتھ پکڑا جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے فلما اتو اماں نبو انہ کل نالہ ہم کو نو جب انہوں نے سرکشی کی اس بات سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے ان کو کہا بن جاؤ بندر زلیل تو یہ ایک گروہ تو اس طرح سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور دوسرا گروہ کہتا تھا جڑا جتھے لگا لگا رہے جو جدھر لگا ہے اس کو لگا رہنے دو نہ مچھلیاں وہ پکڑتے تھے نہ ہی ان کو منع کرتے تھے اور جو تیسری قسم کے کچھ لوگ تھے وہ یہ کام کرنے والوں کو منع کرتے تھے تو یہ جو نا جو جہاں لگا لگا رہے تو کہتے لگے رہے تو ان کو تم کیوں منع کرتے انہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نادر کیا تو صرف وہ لوگ باقی بچے عذاب سے جو منع کرتے تھے باقی سب عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ برائی دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی جرم ہے وسطن ربو کلائے قیامت میں یسوم اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ ان پر قیامت کے دن تک ایسا آدمی مسلط کرے گا ایسا شخص بھیجتا رہے گا جو ان کو عذاب کی برائی چکھائے برا عذاب دے ان ربا کلسری العقاب یقیناً تیرا رب جلد حساب والا ہے وہ انا لغفورم رحیم اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے وہ قطع نا ہم فلاق اور ہم نے زمین میں انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا من ہوں سال منہم دونا دالک ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ یعنی برے بالحسناتی بس سے یہ آتی اور ہم نے ان کو آزمایا اچھے اور برے حالات کے ساتھ تاکہ وہ لوٹ آئیں باز آ جائیں فخلافم خلف الارث الکتاب ان کے بعد وہ لوگ ان کے جانشی بنے جو اس کتاب کے وارث بنے یا خود اعلی دا وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سعح و فارولانا کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا وہ اعلی نصر ہو یا ہو اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جائے تو وہ اسے بھی لے لیں گے عالم علیہ می تھا کل کتابی کیا ان سے پختہ وعدہ کتاب کا عہد نہیں لیا گیا اللہ, اللہ, اللہ حق کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں وہ دراصو معافی ہی اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے اسے پڑھ لیا الاخرہ تو خیر اللہ دن اور آخرت والا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں تقوع اختیار کرتے ہیں اف الاتون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے وََ دینسی و نبی کتابی واقع مصالحہ تھا انعالا نذیر و اجر المسلمحین اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی تو ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے وَاِذْ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ أَنَّهُ بِهِمْ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا گویا کہ وہ چھتری ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ ان پر گرنے والا ہے خود مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو وہ قرو معافی ہی اور جو کچھ میں ہے اسے یاد کرو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ وید اخلا رب و بنی آدم مندو ہو رہیم دریاتہ اور جب رب نے آدم کے بیٹوں سے آدم کی اولاد سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا وہ اشادہ ہوں اعلی ان اور انہیں خود اپنے آپ پر گواہ بنایا السط و رب کیا میں تمہارا رب, رب نہیں ہوں قالوا بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں شہید ہم نے گواہی دی انتقول انا کنہ انہ غافرین ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ یقینا ہم اس سے غافل تھے تقولوا یا تم کہو انما اشرا کا آباؤنا من قبل ہم سے پہلے ہمارے آبا نے شرک کیا وکنہ تم نمباد اور ہم ان کے بعد ایک نسل تھے اولاد تھے افاتحل کو نا فعل مبت کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے اہل باطل نے کیا باطل پرستوں نے وہ قضال کا اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں آیات والا اللہ اور تاکہ وہ رجوع کریں پلٹ آئیں وطل علیہم نب اللہ بھی آتی نا فن خامہ اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کے سنا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ اس سے صاف نکل گیا فتب شیطان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فقا نہ ملغ تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے زار فا نہ ہو تو ہم اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے بلند مقام دیتے ولا کن نہ ہو لیکن وہ زمین کی طرف چمٹ گیا وہ تباہ ہوا ہو اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ہو کماسال قلب اس کی مثال کتے کی سی ہے انتحمل عَلَيْهِ یلحس اگر اس پر حملہ کرے تو وہ زبان نکالتا ہے ہانپتا ہے اوترک ہو یا تو اس کو چھوڑ دے تو یلحس پھر بھی وہ ہانپتا ہے زبان نکالتا ہے غالی مصر القوم الدین قدب و یہی مثال ہے ان, ان لوگوں کی اس قوم کی جو ہماری آیات کو جٹلاتے ہیں فقص الخاصا صلاح اللہ تفقار تو ان پر یہ واقعات بیان کر تاکہ وہ غور و فکر کریں سا مثال بری ہے مثال القوم اللہدین قدب و برے ہیں وہ لوگ مثال کے اعتبار سے جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وہ انفسان اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے دل فخ المحتی جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے وہ ابرل اور جس کو گمراہ کر دے فلاک الخاص رون تو وہی لو خسارہ پانے والے خسارا اٹھانے والے ولاََََََََََََدرانل جہنم قطیر من الجنی ولانس اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں میں سے لوگ پیدا کیے ہیں لہم قلوب اللائف کا ہونا بھی ان کے لیے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں وَلَهُمْ لہٰم آئین اللّم سے رونا اور ان کی آنکھیں ہیں وہ ان سے دیکھتے نہیں وَلَهُمْ لحم اعظان اللسم عین اور ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے نہیں اولا کا طرح, طرح ہیں, ہیں اولا غافل ہیں اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں فضل اس کو ان ناموں سے پکارو وضر اللہ اسماعی اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں سو ما کارو ان قریب وہ اپنے عمل کی جزا دیے جائیں گے فممن خلقنا بالحقی پبی یاد ال اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں پبی یاد ہی اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم درجہ بدرجہ انہیں عذاب کے قریب کریں گے جہاں سے وہ جانتے نہیں و املی اور میں انہیں مہلت دوں گا و ان انا کید متین یقینا میری تدبیر بہت مضبوط ہے اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جننا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون نہیں ہے یا جنون کی کیا چیز ہے ان ہوا اللہ نذیر مبین نہیں ہے وہ مگر واضح ڈرانے والا اولم کیا انہوں سماواتی آسمانوں اور زمین کی عظیم الشان سلطنت میں نظر نہیں دوڑائی حدیفی واحدہ ہوئی يُؤْمِنُونَ تو اس کے بعد کس حدیث کے ساتھ وہ ایمان لائیں گے مَن يُدلِل اللہ فَالا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں و یا دارہم فی طغیانہم یعمہون اور وہ ان کو چھوڑتا ہے وہ اپنی سرکشی میں عقل کے اندھے ہیں یسالونک <تصفح> عن الساعۃ ان الساعۃ ایانا مرساھا <تصفح> وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہے اس کا واقع ہونا اس کا قیام کب ہے <تصفح> قُلْ کہہ دیجئے انما علموها عند ربی یقیناً اس کا علم تو صرف مرے رب کے پاس ہے لا يجلیها لوقتها إلا هو اسے اس کے وقت پر اس کے سوا اور کوئی ظاہر نہیں کر سکے گا ثقلت فی السماوات والأرض وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری واقع ہوئی ہے لا تأتیکم إلا بغتا وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی یسالونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کا انا کا گویا کہ آپ اس سے خوب واقف ہیں کل کہہ دیجیے انما عند اللہ کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے والا کہ اختراصل علام لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کل کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعن ولا ذرن الا ما شاء اللہ میں تو اپنے لئے کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ من الْخَيْرِ اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت زیادہ بھلائی جمع کر لیتا وَمَا مَسَّنِيَ السُوءُ اور مجھے برائی نہ چھوٹی کوئی تکلیف نہ پہنچ ان انا الا نذير و بشیر لقومی يؤمنون میں تو صرف اور صرف ایمان رکھنے والی قوم کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها او ذات جس میں تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے اور تمہارے لیے اس میں سے ایک بیوی بی بنائی تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے فلما تاہ تو جب اس نے اسے ڈھانپا خفیفا تو اس نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا فمرت بھی وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی فلما اتقلت تو جب وہ گوجھل ہوئی ڈاب اللہ ربہما تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی ان آتیتانا صالحا اگر تو نے ہم کو دیا تندرست صحیح سلامت لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے فلمہ آتاہما صالحا جب صحیح سلامت تندرست ان کو دے دیا جعلالہو شرقاہ تو وہ اس کے لئے شریک ٹھہرانے لگے فیما آتا اس میں جو ان دونوں کو دیا فتعال اللہ عمّا تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں کسی خاص بندے کا نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ یعنی کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا تو بنی یادم کا اللہ نے تذکرہ کیا, کہ یہ اس طرح کرتے ہیں وهم کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ, شخص کو جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا وهم اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے آپ انہیں دعوت دیں یا خاموش رہیں ان کے لیے برابر ہے ان الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تم جیسے ہی بندے ہیں پکارو ان کو پکارو کم تو وہ تمہاری پکار کو سنیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اعلیٰم شونا بھی ہا ان کی ٹانگیں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہیں عملہ عیدی شونا بھی یا ان کے ہاتھ ہیں جس کے ذریعے وہ پکڑتے ہیں عملہ آئین کیا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں یا ان کے کام ہیں جس سے وہ سکھتے ہیں در کا کہہ کہ اپنے گواہوں کو بلاؤ ہم مقید <متحدث> پھر میرے خلاف تدبیر کرو فلاۃ الدرون اور مجھے مہلت نہ دو ان ولی اللہ الذی نزل کتابا میرا ولی میرا دوست وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا وہ ایتول الصالحین اور وہی نیک لوگوں کا متولی ہے نیک لوگوں کا دوست ہے واللہ تادعون من دونی لا یستطيعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون اور وہ لوگ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد کی لَا انتہا اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف پکاریں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ نہیں سنتے وہ تراہ إِلَيْكَ کا اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں وَهُمْ لَا لائب سرون کے وہ نہیں دیکھتے خود العف درگزر اختیار کیجئے وہ بالعرفی نیکی کا حکم دیں وہ عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرے وہ اماین کا منشی قان اور کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے پہنچے ابی تو اللہ کی پناہ طلب کر سمیع علیم یقیناً وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ان لن تقوی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوا اختیار کیا ادا مسام پا افن شیطانی جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تدکار تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں ف اداس تو وہ اچانک بصیرت والے ہوتے ہیں تقوا گناہوں, گناہوں سے بچنا یہ تقوا ہے اللہ کی نا سے بچ جانے کا نام تخوا ہے وہ اخبارہ ہوں فل گئی اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں سم والا پھر وہ کمی نہیں کرتے وہ ادعالم تم بھی آیا تن کالو لو اور جب تو ان کے پاس نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں تو نے خود اس کا انتخاب کیوں نہیں کر لیا قل دیجئے انما اتبع ما کرتا ہوں رب من ربکم. یہ بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے وہ اور ہدایت ہے وہ رحمۃ اور رحمت ہے علی قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے وہ ادا قری القرآن فسطم و انصطمۃ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ وزقربہ کافی نفسی کا تجربان و خیفا تن ودولجہری مین اور اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں عاجزین کے ساری کے ساتھ وقیفہ ڈر خوف کے ساتھ اور اونچی آواز نکالے بغیر بالغدو بی بل آسال صبح اور شام کو ولا تکمن الغافرین اور غافلوں میں سے نہ ہو جا ان اللہ دین عند اندق یقیناً وہ جو تیرے رب کے ہاں ہیں لاس تقبیران عبادتی ہی وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ یسبرون اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ لا اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں